اور چھوڑ دے ان کو جنہیں جن نے اپنا دہ ہنس کھیل بنا لیا اور انہیں دنا کی زنگان میں فریب دیا اور قرن سے نس دو کے کہیں کوئی جان اپنی کیے پر پکڑی نہ جائے اللہ کے سوانا اس کا کوئی حمات ہونا سفارشی اور اگر اپنی عوض سارے بدلے دے تو اس سے نہ لیے جائے یہ ہیں وہ جو اپنی کیے پر پکڑے گئے ہیں پے کا کھولتا پان اور دردناک عذاب بدلا ان کے کفر کا